السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اللہ مالک الملک حکم الاکمین نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد یا انسان کو بسایا اور ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبے یار اسلم السلام تشریف لائے جیسے ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے بچپن پھر لڑکپن جوانی پھر پختہ عمر پھر بڑے پا اسی طرح انسانیت بھی جب شروع ہوئی ابتدا میں تو بچپن لڑکپن جوانی جب پختہ عمر کو انسانیت پہنچی تو اللہ نے کامل مکمل دین نازل کیا اس سے پہلے جو وہی آتی تھی کتابیں آتی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا وہ درجہ بہ درجہ جتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو اس کا تقاضا کرتی لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ربت رسالت کو ختم کر دیا آخری کتاب اور یہ امت آخری تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو ہے نا اسلام اس کو کامل مکمل بھیجا اللہ فرماتے ہیں اکمل تک اسلام دین کہ میں نے وہ جو ہدایت نازل کرنے والا سلسلہ شروع کیا تھا وہ میں نے مکمل کر دی یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ یہاں تک کام پہنچ تو کامل مکمل دین اب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس نے تمہارے باپ اور ماں کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا اس کی دشمنی میں بھلا کیا جو ہے اخفاء یا پوشیدگی رہ سکتی ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہونے دے گا عقائد نہیں درست ہونے دے گا اگر عقائد درست ہو گئے سنت پر عمل نہیں کرنے دے گا اگر سنت پر عمل ہوگا تو کاروبار معیشت نہیں درست کرنے دے گا اگر یہ ہو گئی تو تمہیں معاشرت گھریلو نظام خاندانی اس کو درست نہیں رہنے دے گا اگر یہ ہو گیا تو تمہارے اخلاق بگاڑے گا الغرد وہ دشمن ہے اس نے اڈنگ کا پٹخنی لینی ہر جگہ گرانا ہے گرانا ہے اس نے یہ وعدہ کیا تھا یا اس نے یہ عزم کیا تھا کہ جن کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں میں دیکھ لوں گا کہ یہ کیسے جاتے ہیں جنت یہ وہ چیلنج دے کے اور لے کے میدان میں آیا تو اسلام کامل مکمل ایک نظام ہے اس میں معاشرتی نظام خاندانی نظام اس کے متعلق بھی اسلام کی ایک اپنی ہدایات ہیں جیسے اقبال کہتا ہے خاص ہے ترقی میں قوم رسول ہاشمی اس کو اغیار پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اسلام کی خوشی بھی اپنی غمی بھی اپنی اسلام کا خاندانی نظام بھی اپنا اور خاندانی نظام کے اندر میاں بیوی جو ہیں نا ان کو ایک بنیادی جو ہے وہ بنیاد مقام حاصل ہے کیوں ان کے کی اوپر ایک خاندان کی بنا ہے اور خاندان جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کا استحکام ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کے متعلق بھی قرآن مجید میں رسول وسلم نے حدیث مبارکہ میں احکام دیے ان کے فرائض ان کے حقوق تاکہ ہر ایک جو ہے اپنے فرائض بھی ادا کرے اور حقوق بھی ادا کرے چاہے وہ خامد ہے چاہے وہ بیوی ہے خامد کے فرائض بھی ہیں حقوق بھی ہیں اسی طرح جو ہے بیوی ہے اس کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں ہمارے معاشرہ میں بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا ایک سبب یہ ہے کہ ہر طبقہ ہر فرد ہر گروہ اور ہر شعبہ اپنے حقوق کا تو تقا کرتا ہے لیکن فرائض جو ہے نا وہ ادا نہیں کرتا اگر تمام طبقات اور تمام جو ہے نا اسناف اشخاص اپنے حقوق بھی ادا کریں اور فرائض بھی جو ہے وہ حقوق بھی لیں اور فرائض بھی ادا کریں تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ کافی حد تک درست ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی بات تو یہ بیان کی کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان کا ایک مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کی بنیاد جو ہے وہ اس پہ رکھی ہے لہذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو خامد کا ساتھی بنایا رفیقہ حیات مشیرہ گھر کی ملکہ اور اس کے دست و بازو اور اس کے معاملات میں خوشی غمی میں اور اس کے ساتھ رہنے والی اور اس کا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے معاملہ ملک کے ساتھ چلانے والی اور اس کی خوشیوں میں شامل ہونے والی اور اس کے غم کو بٹانے والی اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہترین نمونہ جناب محمد ال رسول اللہ علیہ اور ان کی پہلی زوجہ ہے محترمہ ہماری ماں سیدہ ختیجہ تقبر رضی اللہ تعالیانہ کا ایک مثالی کردار کہ جس کے متعلق رسول اسم نے فرمایا ختیجہ نے مجھے اس وقت رسول مانا میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے چٹلایا ختیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا ختیجہ نے میری اطاعت کی کانت و کانت ختیجہ ختیجہ تھی تو یہ تو برابر کا ایک حصہ ہے اس لحاظ سے کہ گھر کو مل کے چلانا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے نظام کو چلانے کے لیے اگر کہیں کو مسئلہ آئے تو مرد کو فوقیت دی کہ فیصلے کا اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس درجا مردوں کا درجہ ہے مردوں کی فضیلت ہے عورتوں پر یعنی بیویوں پر خامن کا ایک درجہ اور فضیلت میں اللہ جب وہ خالق ہے مالک ہے راد کہ لا یو سلم سلون پہلی بات تو ہے کہ اللہ سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حاکمیت جو دی ان کو تو اس کی دو دلیلیں اللہ نے بیان کی دو سبب بیان کیے فرمائیں قوامون عالن نے سہا بے فضل اللہ انفکو نب وال فیصلہ کن حیثیت زندگی میں مرد کو حاصل ہے اور اس کے دو سبب ہیں ایک تو پیدائش کے لحاظ سے کاٹ کے لحاظ سے سوچ فکر کے لحاظ سے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی ساخت ایسے بنائی ہے اسابی لحاظ سے یہ مضبوط ہے جسمانی لحاظ سے اس میں قوت ہے اور اس طریقے سے بوجھ اٹھانے میں بھاگ دوڑ کرنے میں اس میں قدرتی طور پر جو ہے فطرتی طور پر اس کو فوقیت حاصل ہے اور دوسری بات یہ کہ اخراجات اس کے ذمے ہیں گھر کو چلانا اس کے ذمے ہے عورت کے ذمے نہیں ہیں گھر کو چلانا اخراجات کے سلسلہ میں یہ مرد کے ذمے تو جب اخراجات اس کے ذمے ہیں تو پھر فیصلہ کون قوت بھی یہی ہے اور فیصلہ کا حق بھی آخر میں اسی کو ہے اور فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامن کی اطاعت کرے فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلاں تب بولے ہن پھر ان کو پریشان نہ کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے ذمے ہے کہ وہ متی رہے فرم بردار رہے اپنے خامن کی اطاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جیز نہیں ہے کہ گھر کے اندر کسی ایسے فرد کو مرد ہو یا عورت آنے کی اجازت دے جس کو خامن پسند نہ کرتا ہو خامد اگر قطر کہتا ہے یا رشتے داری کے بائی کارڈ کے متعلق کہتا ہے مثلا اس کی والدہ محترمہ ہے یا اس کا اس کے والد صاحب آئی وہ ان کی بات نہیں ہے دوسرے معاشرے کے اندر خامد بہتر سمجھتا ہے کہ اس عورت کا ہمارے گھر میں آنا بحث فساد ہے اس آدمی کا ہمارے گھر کے اندر آنا ہمارے لیے تو نہیں تو مرد بہتر سمجھتا ہے تو عورت کو پابند کیا گیا کہ تم مرد کی اطاعت کو رشتے میں خام خا کی ضد اور آگے سے انا اس کو پیش نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے چیز نہیں ہے کہ خامن سے بغض رکھے اور خامن سے نفرت کرے اور خامن کے ساتھ دشمنی کا وطیرہ اختیار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خامن کے ساتھ ناراض ہوتی ہے بغض و عداوت کا اظہار رکھتی ہے کرتی ہے اور یہ زین رکھتی ہے اس کی نماز اس کے سر سے اوپر سے نہیں جاتی اس کی عبادت قبول نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ اگر خامن اس کو بلائے اور وہ اس کے پاس نہ آئے اس پر لانت اللہ تعالیٰ کی بھی فرشتوں کی اس کی وجہ ہے کہ یہ اس کی بات نہیں مانے گی اس کے پاس نہیں آئے گی اور اس کی خیشات پوری نہیں کرے گی معاشرے میں بگاڑ ہوگا گھر اجڑے گا فساد ہوگا تو پھر اس لیے اللہ تبارک وطالعہ حکیم ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا وہ پوری دنیا میں سب سے جو ہے حکیم ہیں اور حکمت والی ان کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا نظام چلانے کے لیے تاکہ میاں بیوی کے باہمی جو ہے نا حالات وہ درست رہیں تو عورت کی یہ ذمہ داری ڈالی کہ رائے وہ گھر کی نگران ہے گھر میں اس کے گھر کا خیال رکھے اس کی اولاد کا خیال رکھے اور اس کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے سلوک اور اچھے انداز سے پیش آئے اور اپنے خامن کو کوشش کرے اس کو ہر وقت جس طرح بھی ہو اس کو خوش رکھے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے ثواب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متا دنیا المرا تو سالے دنیا میں جتنا بھی یہ سامان ہے سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات و جو تخت جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے اس میں سب سے بہترین سامان ایک نیک عورت ہے پھر آگے آپ نے اس کے اوسان بیان کیے کہ وہ کیسی ہے عورت نیک فرمایا جب خامد اس کو دیکھے سرت سر ہو اس کو خوش کر دے جب اس کو حکم کرے اس کی وہ اطاعت کرے جب وہ اس سے غائب ہو تو وہ اپنے جسم کی اور اس کے گھر کی حفاظت کرے اور پھر اس لیے اس کے لیے اللہ کے حکم سے رسول اعصم نے بیان کیا کہ اس کے لیے جنت بڑی آسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پانچ ٹائم نماز پڑھے رمضان مبارک کے روزے رکھے خامن کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حاضری میں اپنے جان اور مال اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ درجہ اور مقام رکھا خامن کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجمی لوگ جو ہیں اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں احترام کے لیے ان کی وہ تنظیم کے لیے تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحبی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تو سکھائی ان کو کہ وہ ان سے یہ سوال کرے کہ عبادت والا سجدہ آپ کو کرے یہ احترام والا سجدہ تھا جیسے کہ لوگ بادشاہوں کو کرتے تھے احترام کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میری شریعت میں یہ احترام والا تعظیم والا سجدہ بھی جائز نہیں اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے اتنا حق اس کا رکھا اور اس کو جو ہے پابند کیا کہ وہ اس کی خدمت کرے اس کی اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامن کے گھر میں مال میں سے عورت کو بغیر اجازت کے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے مثلا کپڑے ہیں قیمتی قسم کے پیسے ہیں زیورات ہیں اور اس طرح قیمتی چیز ہے بغیر خامن کی اجازت کے کسی کو تحفہ نہ دے نہ دے حتہ کے ایک حدیث میں ہے کہ اس کا اپنا ذاتی مال ہے نا اپنا ذاتی مال بھی دے جہاں دینا چاہتی ہے لیکن خامن کو مشورے میں شریک کرے خامن سے مشورہ کرے اپنے ذاتی مال میں بھی جب وہ خرچ کرے ہاں البتہ جو معمولی قسم سے دودھ پڑا ہے خراب ہو جائے گا یا سالن ہے یا اس قسم کی کچھ عام سی ایسی گھر میں چیزیں ہیں تو جس میں پتہ بھی ہے کہ خامد محسوس اتنا نہیں کرے گا یا آنے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق جیسے گھر کی جیسی مالی حیثیت ہے دس بیس سو پچاس کسی فقیر سائل کو اس میں کوئی عرج نہیں اس میں کوئی عرض. بس مالی ایک قابل ذکر چیز جو کہ مطلب یہ پوچھی جا سکتی ہے جو بعد میں جس کے اوپر جو ہے وہ غور فکر کیا جاتا ہے تو ایسی چیز بھی بغیر اجازت کے نہ دے حتیٰ کہ اپنی چیز بھی ہے کسی کو توحفہ دینے ہیں کسی کو دے رہے ہیں تو وہ بھی اپنے خامد کی اجازت کے ساتھ مشورے کے ساتھ اور پھر خدمت دیکھو بڑی بڑی عظیم عورتیں جب ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم عورت ہے جن کو رب کے سلام آئے جبری سم کے سلام آئے جن کے بارے میں قرآن ہے رسول اللہ سم سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے پہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جناب مردوں میں سے کل تو میں تو فرمایا ابوہا اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو یہ مرتے میں مقام والی عائشہ اسدیک رضی اللہ تعالیٰ رسول رسم کے گھر کا خیال رکھتی آپ کے آرام کا خیال رکھتی اور پھر آپ کے لیے ہر قسم کی آسائش پانی گرم کرنا آپ کے لیے لانا آپ کا سر دھونا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں دھونا اور آپ کی خدمت میں ہر وقت جو ہے وہ مستر رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے آپ مسواک کرنا چاہتے تھے لے کے چبا کے نرم کر کے تو آپ کو پیش کی کہ جناب آپ یہ کریں اور ہر وقت تیار رہتی تھی کہ رسول سم کو کوئی تکلیف نہ ہو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے سر رکھ کے اپنی زوجہ محترمہ ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ابھی یہ تیمم کی ایتیں نہیں آئی تھی اب نماز کا ٹائم تھا سفر تھا اب صاحب کرام بڑے پریشان ہوئے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور پانی جو ہے وہ ہے نہیں اور وہ ایسا رضی اللہ تعالی انہا جو ہے ان کا ہار گم ہو گیا تھا تو وہ تلاش کیا جا رہا تھا تو رسول رسم تھکے ہوئے تھے تو آپ کی گول میں سر مبارک رکھ کے تو آپ سو گئے وقت صدیق رضی اللہ تعالی جب یہ باتیں سنی نا لوگ باتیں کریں دیکھو جی ہے لڑکی ہے خیال نہیں کرتی دیکھو وہ ہار اور گم کر دیا اور لوگ بیٹھے ہیں ہر قسم کے لوگ تو اس طریقے سے پریشانی ہوئی صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ ایسے غصے ہونے لگے حتیٰ کہ میری کھک میں مجھے چوکے مارے زور زور سے خیال نہیں رکھتی اب باتیں کر رہے ہیں لوگ دھیان نہیں رکھتی مجھے تکلیف ہو رہی تھی لیکن میں حرکت نہیں کرتی تھی کہ رسول رسم کے آرام میں ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول تھے لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خامن بھی تھے اب یہ کیسی اور اس طریقے سے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑی بہن اسما رضی اللہ تعالی وہ کہتی ہیں کہ زبیر جو میرے خامن تھے رضی اللہ تعالیٰ ان کی زمین تقریباً چار پانچ کلومیٹر پر تھی میں وہاں سے لاتی تھی کھجور کی باندھ کے سر پر اٹھا کر میں لاتی کوٹتی تھی اور میں زبیر کے گھوڑے کو کھلاتی تھی اور میں اس طریقے سے تکلیف مجھے رسولہ صاحب نے بھی ایک مرتبہ آدھ مرتبہ دیکھا اور کوشش کی کہ میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں لائیں مجھے دیکھتے تھے اور میں یہ تکلیف اٹھاتی تھی پھر میرے باپ کو پتا چلا تو میرے باپ نے پھر دیکھو خ... ان کو کچھ نہیں کہا میرے باپ نے مجھے خ... اس کا خادم کا انتظام کر دیا خادم مجھے ملا بس پھر وہ گھوڑے کو سنبھالتا تھا مجھے ایسے لگا کہ میرے باپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے یعنی کہ میں پہلے غلام تھی تو میں آزاد ہو گئی ہوں پھر ہم سیدہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے بہت پیار تھا آپ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیانہ سے آپ آتے فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہوتی اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کے چومتی اور آپ کو بٹھاتی اپنے پاس فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ آتی رسول اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کھڑے ہوتے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے بوسا دیتے آپ پر اور آپ کو بٹھاتے بہت پیار پھر ان کا ایک مقام مرتبہ رسول اللہ کی چھوٹی بیٹی اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ایک دفعہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ علی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ تو پوچھا کہ کہاں ہیں علی رضی اللہ تعالی کہ وہ بات ہو گئی تھی میرے اور ان کے درمیان ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے گھر سے نکلے ہیں ناراض ہو کر ہم دیکھو نا بھیا بیوی میں مسئلہ ہو ہی جاتا ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تو اپنا کتنا مقام تھا اور وہ فاطمہ کا کتنا مقام تھا کہ چل لے کپڑا اوپر گھر چلیں چل اللہ معاف فرمائے جیسے کہ لوگوں کو ہر وقت اپنے بیٹیوں کے گھر اللہ معافرمے یعنی کہ خراب کرنے میں جو ہے نا ان کو ہر اللہ معافرمے ہر وقت تیار رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا کدھر کو گئے ہوں پس پتہ نہیں باہر نکلے ہیں کچھ لوگوں کو کہاں تلاش کرو کچھ خود دیکھا بتایا گیا کہ علی مسجد میں رسی لسجد میں وہاں گئے تو علی لیٹے ہوئے ہیں رسی لات مرد اس وقت جو لباس پہنتے تھے ایک چادر باندھ ایک اوپر ہوتی تھی اب جب لیٹے تو اوپر والی چادر گر گئی اور جو کندا ننگا اور مٹی لگی ہوئی ہے نیچے وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صاحب نے کم یا بات او مٹی والے اٹھ اچھا یہ اربوں میں بہت پیار کی بات ہے کہ جس حالت میں کوئی ہو نا اس کو اسی حالت میں جیسے یا مدثر چادر کرنے والے اٹھ اٹھ سونے سے کام نہیں چلے گا کمف اندر کھڑا ہو لوگوں کو ڈرا اور کا فکبر رب کی بڑائی بلند کر اور رب کی بڑائی اور عظمت کا اعلان تو جس حالت میں کوئی ہو نا اسی میں اس کو بلا اب مٹی والے اٹھ بہت ناراض ہو لیا بہت غصہ کر لیا اٹھو تو اٹھے علی رضی اللہ تعالی ان کی کنیت ابل الحسن بھی تھی ان کے بیٹے کا نام حسن ہے تو ان کو جب کو ابو تراب کہتا ہے نا تو بڑے خوش ہوتے جب علی رضی اللہ تعالیٰ کے دوسروں کے ساتھ اختلافات ہوئے نا تو اس وقت کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غصہ کرتے ہوئے کہا ابو تراب مٹی والا تو یہ جا کے بات بتائی گئی صحابی کو تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا انہوں نے کہا یہ ابو تراب تو علی کے لیے اعزاز ہے علی تو اس سے خوش ہوتے تھے ابو الاسم کہنے کی بجائے کو ابو تراب کہتا تو اس سے خوش ہوتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے ابو تراب مٹی وہ اس وقت میں رکھا گیا ایک دفعہ فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں رسول احسن اللہ اللہ موجود نہیں تھے عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیان آئی دیکھ کے پھر وہ چلی گئی پھر دیکھا پھر آئیں پھر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں پھر چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا جب آپ فارغ ہوئے تو آپ تشریف لے گئے تو فرمایا ہاں بیٹی آپ وہاں آئی تھی کوئی کام تھا چپ پھر پوچھا چپ علی رضی اللہ تعالی جی میں بتاتا ہوں چکی پیستی ہے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں وہ گھر کے اندر صفائی کرتی ہے جس کی وجہ سے کپڑے اس کے بیلے کچیلے رہتے ہیں مشکیدہ لے کے پانی بھرنے جاتی ہے جسم پر اس کے نشانات ہے تھک جاتی ہے سارا دل تو اس کو پتا چلا کہ رسول اسم کے پاس جو ہے نا میرے ابو کے پاس کچھ لونڈیاں اور کھادے مائیں ہیں جو انہوں نے تقسیم کرنے ہیں یہ تو نہیں جاتی تھی میں نے کہا چلی جاؤ سب کو جو لونڈیاں اور خادم مل رہے ہیں آپ کو بھی رسول اللہ دے دیں گے جاتی نہیں تھی شرماتی تھی میں نے اس کو بھیجا تھا یہ تھی بات رسول اللہ میں بیٹی تیتی دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تینتیس دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو سوتے وقت سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور سمندروں جتنے سمندروں کی جھاگ جتنے اگر گناہ بھی ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں تو اس کا نام ہی پڑ گیا تصویر فاطمہ تو جیسے مرد کے عورت پر حقوق ہے نا اسی طرح عورت کے بھی مرد پر حقوق ہے جس طرح مرد کے عورت کے فرائض ہیں اس طرح مرد کے بھی فرائض ہیں تو سب سے پہلی بات یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ والا ہن مت النا <عَلَيْهِنَّة> کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں نا ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہے اور عورتوں کے حقوق میں یہ بات ہے کہ اس کا احترام کرے اس کو عزت بخشے وہ کو زر خرید لونڈی نہیں ہے وہ کو نکرانی نہیں ہے جو تم خرید کے لائے ہو اگر سید الین امام المجاہدین رہبر رہنما جناب محمد الرسول اپنی پیاری بیٹیوں کو گھر سے روانہ نہ کرتا تو جگر کے ٹکڑے پال پوس کے کوئی نہ دیتا یہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے کلام پڑھا گیا اور یہ آپ کے لیے حلال ہوئی فرمایا فتق آخری خطبے میں فرمایا آخری خطبے میں جو اہم باتیں کہا اللہ فنسا میری امت عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے دیرے نظام کیا ہے متعد کیا ہے تو یہ نہیں کہ تم آزاد ہو کر ان پر جیسے چاہو ظلموں سے تم کرو نہیں میں ان کا خیال رکھو جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ جو خود ایک اسابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے میں جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ جو خود پہنو اور میں فرمایا اگر اس کی ایک بات اچھی نہیں لگتی نا دوسری دیکھ لو دوسری اچھی نہیں لگتی نا تیسری اور علیحدگی کے بارے میں حوصلہ شکنی کی فرمایا سب سے بدترین چیز حلال چیزوں میں سے جو اللہ کو نا پسند ہے وہ طلاق ہے ابت البصہ کو رسول نے ہدایات دی کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہے سبحان اللہ فرمایا کہ جب اس کو مہانہ پیریڈ آئے اور اس حالت میں دینی جائز نہیں ہے طلاق جب وہ پاک پاکو غسل کرے اس کے قریب جانے سے پہلے طلاق دو دیکھو کیا کیا اسلام نے کیا رسول نے کتنا خیال رکھا اس کا کہ تاکہ گھر بنا رہے کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے چار پانچ دن کے بعد کہ ایسے گدرا غصے والا مرد جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے اور سلو کرنے پہ اس کا دل چاہتا ہے یعنی تو اس وقت بھی جو کہے گا نا جس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نفرت ہے یعنی یہ کیوں کیا یہ عورت کا حقوق خیال رکھنے کے لیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے خیر و مت دنیا پوری دنیا میں سے یہ بہترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے خامد کو احساس دلایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید اکیسویں پارے میں اپنی نعمتیں ذکر کی کہ میں نے زمین بنائی تمہارے لیے آسمان بنایا میں تمہارے لیے بارشیں نازل کرتا ہوں وہاں اللہ نے فرمایا خیال کرو میں نے تمہیں بیویاں دی اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ میں عطا فرمائی ہے فرمایا اس عورت کو جب یہ تمہاری اطاعت کرے تو تم فلا تبو والے ہندنا سبیلا تنگ کرنا خواہ مخواہ بانے تلاش کرنا ایلے تلاش کرنا اس کو تنگ کرنے کے پریشان کرنے کے سوچو تم نے بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اگر یہ آ یہاں مجبور مقبور بے پس ہے تیرے سامنے اور تو جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں پوری دنیا میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو بہت لوگ بڑے چہرے بنا لیتے ہیں اخلاق کے بڑے مزاجری جی پتہ چلتا ہے آدمی کا کہ گھر بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے اس ظالم کا جو گھر میں فاشی بنا رہتا ہے اور ہر وقت جو ہے اللہ معاف فرمائے اس کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے رسول رسولہ سب نے ایسی ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا اگر آپ کے پاس کبھی ایسی کوئی شکایت عورت لے کے آئی تو آپ نے مردوں کو ڈانٹا کہ تم کیوں ان پہ ظلم و سے کرتے ہو تو اس طرح عورت کے بھی حقوق رکھ کے میں جو تم نے مہر مقرر کیا ہے, دو میں اگر تم نہیں دیتے تو تم آرام کھاتے ہو اور فرمایا اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تمہاری ان بن ہو جائے اور نوبت طلاق تک آئے ہے وہ آتا ہی تم اگر خزانہ بھی دے چکے ہو تو واپس مت لو عورت کے حقوق پہ ڈاکا مت ڈالو جو تم دے چکے ہو چاہے خزانہ بھی ایک مت مت واپس لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ نے عورتوں کے متعلق فنا بن نساء خیر. ان کا خیار رکھو ان کی نگہبانی کرو تمہارے اوپر ضروری ہے ان کی حفاظت کرو اور اگر کبھی نصیحت کرنی پائے تو نصیحت کرو غصہ بھی کرنا ہے تو گھر میں رہو چھوڑ کے نہ جاؤ اس کو اور اس کے نا نفقے کا خیال رکھو اور فرمایا سب سے بہترین خرچہ وہ ہے سب سے بہترین خرچہ وہ ہے جو اپنی تو بیوی پہ خرچ کرتا ہے اور ایک حدیث میں فرمایا وہ بہترین رکما جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے یہاں تک ایشا سست کا اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ رسول وسلم نے لوگوں کو سکھانے کے لیے میں جو بوٹی کھاتی تھی نا ہڈی جہاں میں ایشا کا منہ لگا ہوتا تھا میں رکھتی اسی جگہ کو اٹھا کر رسول اسم وہ جھوٹی ہڈی کھاتے تھے اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ بیوں کے ساتھ کیسے رہا کرو اس نے سلوک کیا کرو تاکہ گھر کم ہو یہ تو ہو گیا اسلام کا نظام اب یہ آ گئے حکمران لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جی یہ بل جی وہ بل اور بل جو بنایا اس میں سب سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زیادہ قرآن عدیض کی مخالفت تو کی گئی عورت کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا یعنی کوئی عورت کا ایک کال کر دے سچی یا جھوٹی تو کمیٹی آئے گی جو حکومت کی طرف سے جس میں عورتیں ہوں گی جس میں یہ جو ہے حکومت کے کرندے ہوں گے اور غیر مار مرد ہوں گے اور وہ آ کر اس عورت کو لے جائیں گے بغیر پوچھے بغیر تحقیق کے بغیر اچھا جب اس عورت کو وہ لے جائیں گے اپنے پاس وہ گھر ہوں گے بنائے ہوئے وہاں وہاں وہاں وہ رکھیں گے اور اگلی مصیبت یہ ہے کہ خامن نہیں مل سکتا اگر باپ ہے باپ نہیں مل سکتا بیٹا نہیں مل سکتا بھائی نہیں مل سکتا اچھا جو خاندانی رشتہ ہے جو محبت کرنے والے ہیں وہ نہیں مل سکتے اور غیر مار ان کو لیے پھر یہ اصلاح ہے یا بگاڑ ہے اور پھر جو شفقت ایک گھر والوں کو یا باپ کو ہے یا خان اور وہ کسی کو کیا ہو سکتی ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے زیادہ اونچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی آم فرماتے ہیں جتنا میمی میاں بیوی میں تلک یا محبت ہے نا پیار اتنے دنیا میں کسی میں دو میں دیکھا ہی نہیں گیا اچھا جس کے ذمے اخراجات ہیں اسلام نے تو یہ کہا کہ طلاق بھی اگر ایک دے دی ہے نا طلاق بھی پھر بھی رجوع کرنے کا حق ہے اور تم ایک کال پر جو ہے وہ بائی کاٹ کے بیٹھ جاؤ اور پھر اس کو اور پھر اس کو سزائیں مختلف اس کو علاقے سے بھی دور کیا جا سکتا ہے گھر سے بھی دور کیا جا سکتا ہے اس کو کڑا پہنا دو اس کو یہ کرو اور پھر بعد میں ثابت ہوا کہ ساری بات غلط تھی مرد کا یعنی شوہر ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے اس کا کوئی قصور ہے تو جو اس کی توہین ہوئی ہے وہ رکھے گا پورے صورت کو گھر میں تم اصلاح کی صورت کرے اچھا خرچہ ہے باپ کے ذمہ خرچہ ہے بیٹے کے ذمہ خرچہ ہے خامد کے ذمہ خرچہ ہے بھائی عورت کا خرچہ تم ان کو آپس میں انتشار بگاڑ پیدا کر کے عورت کو اس حقوق سے خرچے سے محروم کر کے کہ وہ کون وہ خرچ دے گا ہم جس کی اتنی ذلت کی گئی ہے اس کو یہ بلایا گیا تو یہ ذلت رسوائی کر کے حقیقت میں عورت کے ساتھ ظلم کیا گیا اور ہمیں کون اس کو کھلائے گا بھی اس گھر میں کب تک وہ کھلائے گا اور اس ظلم کیا گیا کہ اس کے حقوق ختم کیے گئے بظاہر آزادی اور پرفریب نعرے میں کوئی جو ہے نا پوچھ نہیں سکتا عورت سے باپ ہے خامد ہے اللہ نہ کرے کوئی لڑکی عورت ایک بجے آئے بارہ بجے آئے گھر کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ تو بالکل مغربی نظام ہے افسوس یہ ہے کہ مغرب نے پوری کوشش کر کے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے این جی اوز اپنے ایجنٹ کھڑے کر کے حکمران کئی اپنے ایجنٹ کھڑے کر کے یہ کالم نگار بکے ہوئے یہ کھڑے کر کے پوری کوشش کر کے اس نظام اسلام کا جو ہے اس کو وہ پوری طرح توڑ پھوڑ نہیں سکے خود ان کا نظام تباہ ہو چکا ہے گھریلو نظام سارا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو وہ حکومت نے ایک بل میں ایک جسٹ میں ان کا کام پورا کر دیا اس کو کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے اچراد سے اب جو اس طرح ذلت رسوائی کے بعد گھر میں آئے گا وہ پھولوں کے آرپن آئے گا اس زہچا کو ہیں افسوس ہے تمہارے دن اسلام تو کہتے ہیں کہ خاندان کے بزرگوں کو موقع دو قرآن کہتا ہے ایک ادھر سے ہو ایک ادھر سے ہو وہ ان کی اصلاح کرے بنائے ان کو لا تعلق کر دو اور جو دوسرے جن کا کوئی تعلق نہیں اچھا پھر وہ اختلاط پھر وہ غیر محرم پھر وہ شرم و حیا اچھا جو خرچ کریں گے این جی اوز غیر ملکی جھنڈے والی ہے تو پھر نظام بھی وہ اپنا چلائیں بہت بڑی یہ سازش ہے اسلام کے خطاب شرم و حیا کو ختم کرنا ہے قرآن حدیث کی تعلیمات کو ختم کرنا ہے ہاں اور یہ ایک بظاہر عورت کی آزادی کا نام لیکن دراصل عورت کو رسوا کرنا اور اس کو گھر سے بے گھر کرنا اور ذلت رسوائی سے دوچار کرنا اور مرد جو ہے جس کے اوپر یہ حقوق فرائض ہیں اس کو ایک قسم کی آزادی دلا دینا یہ بہت بڑی سازش ہے یہ اخلاقا شرن قانون بلکہ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی یہ بہت غلط بل ہے اسلام کے حقوق جو ہیں میاں بیوی کے کچھ میں نے آپ کو بتائے بہت واضح ہیں اور اس میں یمن و سکون ہے اللہ میں وہ سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے تاکہ ہمارے یہ گھر جو ہے رحمت کا باعث مودد کا بنے اس سے اللہ بھی راضی ہو اور ہماری آخرت بھی بنے اللہ مج اسلام والمسلم اللہ منسل اسلام المسلمین اللہ منسل جہاد المجاہدین اللہ اخوان سجون اللہ مرزانہ مرض المسلمین اللہ فناب حل علی کن حرامی کا, کا وگنی ناب فضل کا من سوا اللهم استغفر عوراتنا رواتنا سبحان ربك رب العزه عما وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا.